يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ دُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ قال الله سبحانه وتعالى وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْكَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ تم دشع نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو یہ کہ تمہارے اعماد ضائع ہو جائیں اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو اللہ تبارک کا وطالہ فرماتے ہیں یادین امن اللہ تقدم و بینا اللہ الله رسول اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور ان کی بات پر اپنی بات کو بلند نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں معلوم نہ ہو یہود و نصارہ کے پاس بہت زیادہ انبیاء آئے تھے انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ برا سلوک کیا انبیاء کرام کو مزاق کیا انبیاء کرام کو مارا حتّی کہ امبیائی کرام کو قتل بھی کیا حضرت عیصع علیہ السلام کو بھی سولی چڑھانے لگے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا نبیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے حتٰ کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہودیوں نے شہید کیا جب کی وفات کا وقت آیا فرمایا عائشہ وہ جو خیبر کے موقع پر یہودی عورت نے زہر آلود گوشت کھلا دیا تھا اس کی زہر میری رنگ کو کاٹ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے یہود و نثارہ کی مخالفت کا حکم دیا تو وہ اپنے انبیاء کی توہین کرتے ہیں ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ہمیں سب انبیاء کا اکرام کرنا چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے اور یہ محبت اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم سب پر سب سے زیادہ حق ہمارے رب کا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا تو سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے ہونی چاہیے والذین آ اشد حب للہ مومنوں کی سب سے شدید محبت اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے انبیاء سے بڑھ کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر والدین اور بیوی بچوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت اپنے رب کے ساتھ ہونی چاہیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں رزق دیا ہے اللہ خالق فصو ولدی قدرا فہدا ولدی اخرج المرآ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی جو چیز سنتے ہو جو دیکھتے ہو جو پکڑتے ہو جو سنتے ہو جو چکھتے ہو ہر چیز میرے رب کی بنائی ہوئی ہے حتیٰ کہ تجھے بھی تیرے رب نے بنایا ہے اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے ہمارے اوپر بے شمار حقوق اور بے شمار احسانات ہیں ان کو بھی رب نے بنایا ہوا ہے اس لیے نماز میں کھڑے ہو کر آپ فرماتے الحمد للّہ رب العالمین سب تعریفیں رب کی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ایمان ہے اللہ جیسی محبت کسی کے ساتھ کرنا شرک ہے ولدین آمن و اشدحب اللہ سب سے زیادہ محبت رابطے ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے جو دس بارہ سال کا بچہ ہوتا ہے نا جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو محبت ہوتی ہے خوف نہیں ہوتا اور جو بڑا ہو جاتا ہے اس کو خوف نہیں ہوتا محبت بھی ہوتی ہے نہیں بھی ہوتی اور جو دس بارہ سال کا بچہ ہوتا ہے وہ محبت بھی کرتا ہے ابا سے اور اس سے ڈرتا بھی ہے اللہ تبارہ کا وطالعہ سے دونوں کا محبت بھی عظمت تعظیم بھی اور ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی گناہ کرنے کو دل چاہے تو یہ سوچو کہ وہ تو میرا اتنا پیارا رب ہے میں اس کی نافرمانی کیسے کروں یوسف علیہ السلام گناہ پر پیش کیا گیا تو کیا فرماتے ہیں معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں رب کی بغاوت کروں وجہ کیا بیان کی ان ربی احسن مسو اس رب نے مجھے بہت اچھا مقام دیا ہے وہ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرے اور میں اس کے ساتھ بغاوت والا سلوک کروں میری رب کے ساتھ محبت میں فرق آ جائے گا میں یہ کام نہیں کروں گا ان نہ ہو ربی اخص نائی اس نے میرا اتنا مقام بنایا اتنی مجھے عزت دی اتنے مجھ پر اس کے احسان ہیں اور میں جواب میں اس کی بغاوت اور نافرمانی کروں میں یہ کام نہیں کر سکتا اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے میں یہ گناہ کروں گا تو اللہ مجھے مارے گا سزا دے گا تب بھی انسان باز آ جاتا ہے اس کے بعد سب سے زیادہ احسان ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ان کے ساتھ محبت کرنا ایمان ہے محبت نہ کرنا بے ایمانی ہے اور اتنی محبت کے مخلوقات میں اتنی کسی اور سے نہ ہو یہ ایمان کا مکمل ہونا ہے فرمایا لا یو احدکم تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتہ اکونا احبا الیہ میں والد ہی و والد ہی ورنہ سے اجمائن اپنی اولاد سے اپنے والدین سے اور ساری کائنات سے زیادہ محبت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو بندہ مومن نہیں ہو سکتا اس ایمان اور اس محبت کے تقاضے کیا ہیں محبت بسا اوقات عبادت ہوتی ہے اللہ سے محبت کرو عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو عبادت ہے بسا اوقات محبت فرض ہوتی ہے بسا اوقات مستحب ہوتی ہے بعا اوقات جائز ہوتی ہے اور بسا اوقات حرام ہوتی ہے اب غیر محرم لوگوں کی آپس میں محبت یہ حرام ہے ناجائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مگر اتنی کہ جو اللہ تبارہ کا تعالیٰ کا حق ہو جائز نہیں آپ سے محبت اس طرح کی کہ اللہ تبارہ کا و تعالیٰ کی کرسی پر بٹھانے کی کوشش کی جائے ان کو اللہ والے حقوق ثابت کیے جائیں یا اللہ تعالیٰ کی گستاخی تو اللہ کے رسول علیہ السلات سے محبت اتنی جتنی ان کی ذات کا حق ہے افراد اور تفرید سے بچتے ہوئے محبت کی وجہ محبت کی دلیل ان کی فرما برداری ہے فرمایا کو لوگو اگر تم اللہ تبارہ کا و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو فتح بونی یوہ بکم قرآن میں یہ متعدد مقامات پر اس طرح کا انداز اپنایا گیا ہے کہ جس لفظ کا جو معنی بیان کرنا ہو اس لفظ کو اس کی جگہ پر بیان کر دیا جاتا ہے اگر قرآن نہ ہوتا تو یوں ہوتی عبارت کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت ہو جائے گی تو مجھ سے محبت کرو کہنے کی بجائے کہہ دیا میری فرما برداری کرو اللہ سے محبت ہو جائے گی ثابت ہوا محبت کا معنی فرما برداری وہ کالا ربو کو مدعو تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا ان الزین ایستک برون ان عبادتی سید ہلون جہن وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں آگ میں جائیں گے اگر قرآن نہ ہوتا تو عبادت یوں ہوتی مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں جو مجھے پکارنے سے منہ پھیرتا ہے وہ آگ میں جائے گا لیکن کہا جو میری عبادت سے منہ پھیرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کو پکارنا اللہ کی عبادت ہے تو کہا اگر تم رب جلال سے محبت کرنا چاہتے ہو میری تعت کرو فرما برداری کرو اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا اور شاعر کہتا ہے لوکانہ حبو کا ساد کل اطاطا ہو اللہ کی بغاوت کرتے ہو اور پھر محبت کا اعلان کرتے ہو اللہ کی بغاوت کرتے ہو پھر کہتے ہیں مجھے رب سے محبت ہے یہ بات چلتی نہیں یہ بات روٹین نہیں لوکا نبو کا سب دکھلنا چاہتا ہوں اگر تیری رب سے محبت سچی ہوتی تو اس کی بات مانتا حبر مئی حب متو اس لیے کہ جو محبت کرتا ہے اپنے محبوب کی ہر بات مانتا ہے وہ تو چاہتا ہے زہ قسمت میں اس سے محبت کرتا ہوں اس نے مجھے کوئی کام کہہ دیا زہ قسمت کے مجھے کام کہہ دیا مجھے اس قابل سمجھ لیا میں تو اس کی بات ضرور مانوں بات نہ مانے تو بھلے محبت بہت زیادہ جوٹی ہے جھوٹی ہے جھوٹی محبت ہے جس کو ہندوستان کے اداکاروں سے محبت ہوتی ہے وہ ان کی طرز میں گانے گاتا ہے ان جیسے بال کٹواتا ہے ان جیسی شرٹ پہنتا ہے ان کی تصویر گھر میں لگاتا ہے جس عورت کو کسی عورت اداکار سے محبت ہوتی ہے وہ اس جیسے ڈیزائن اپناتی ہے یہ محبت بالکل سمجھانے والی نہیں کہ کافر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کریں وہ ان کے خاکے چھاپیں اور یہ روڈ پر نکلے کسی کا ٹائر پکڑ کر جلا ڈالے اس کی پروٹیسٹ کی تصویر اخبار میں چھپ جائے اخبار کا تراشا فرانس کے سفارت خانے میں چلا جائے سفارت خانہ اس کی فوٹو فرانس میں بھیج دے ان کے تھنک ٹینک اس پر غور کریں کہ پاکستان کے اسلام کے نام لیوا لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے ہمارے خاکے چھاپنے پر اور جب وہ غور کر کے دیکھیں ری شکل کو دیکھیں اور کہیں یہ تو اپنا ہی لگتا ہے یہ یہاں کیا کرنے آیا ہے اس کی عقل شکل اس کی بودوباش اس کا رہن سہن اس کی تہذیب و تمدن اس کے خراش تراش تو ہمارے جیسی ہے یہ کس منہ سے آیا ہے پروٹیسٹ کرنے کے لیے لوکانا اگر اس کی اپنے نبی محمد سے محبت سچی ہوتی تو کم از کم ان کی شکل مبارک کو تو پسند کیا ہوتا اس کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک سے کراہ ہے یہ ویسا نہیں بننا چاہتا کس منہ سے پروٹیسٹ کرنے آیا ہے اور خاکے چھاپو ان کے احتجاج سے کچھ نہیں ہوتا جن کو اپنے نبی سے اتنی محبت نہ ہو کہ ان کی شکل بھی پسند نہ کرتے ہو کیسا اسلام ہے کیسی مسلمانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک پسند نہیں اور ویسے میں مسلمان ہوں فتوا پوچھتا ہے مکرو ہے کہ جائز ہے کہ سنت ہے کہ فرق ہے سنت اس لیے پوچھتا ہے کہ اگر مولوی سنت بولے تو چھین ڈالو اس لیے پوچھتا ہے عمل کرنے کے لیے نہیں پوچھتا صرف سالحین اس لیے پوچھتے تھے اچھا نبی نے فرمایا ہے ان کی سنت ہے تو میں ضرور کروں گا ہمارا مسلمان اس لیے پوچھتا ہے اچھا سنت ہے تو موسم چھین ڈالو اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے بدر کا مار کا ہے ابو سفیان اپنے لوگوں کی سفید ٹھیک کروا رہا ہے نبی علیہ السلامۃسلام اپنے لوگوں کی صفحیں درست کروا رہے ہیں ابھی مار کا شروع نہیں ہوا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے دونوں طرف بچے کھڑے تھے میں نے کہا میرے دونوں طرف کڑیل جوان ہوتے تو آج لڑنے کا مزہ آتا اب یہ بچوں کے ساتھ میں کیسے لڑوں گا اتنے میں ایک پوچھتا ہے چچا ہم میں ابو جہل ابو جہل کہاں ہے بولے تمہیں کیا بولے مجھے معلوم پڑا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے تھوڑی دیر میں ادھر والا بول رہا چاچا ابو جہل کہاں ہے تمہیں کیا یہ معلوم ہوا کہ وہ ہمارے نبی علیہ سلاد السلام کو گالیاں دیتا ہے تو بس جب سے ہم نے سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے اس وقت سے یہ طے کیا ہے کہ یا ہم نہیں یا تم نہیں یہ ہے محبت ہم اگر زندہ ہیں تو گستاخ زندہ نہیں ہوگا اور اگر گستاخ زندہ ہوگا تو ایسی زندگی پر ہم بھیجتے ہیں ایسی زندگی ہمیں نہیں چاہیے اگر نبی کا گستاخ زندہ ہے تو ہمیں جینے کا حق نہیں ہم جی نہیں سکتے ہم دنیا میں زندہ ہوں اور ہمارے کان میں یہ بات آئے کہ نبی کی گستاخی ہو رہی ہے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے اس سے پھر قبر کا پیٹ زیادہ بہتر کہتے میں نے کہا وہ سامنے ان کی سفید ٹھیک کروا رہا ہے اور وہ شکرے کی طرح باز کی طرح دونوں لڑکے بھاگے ایک نے اس کے گھوڑے کو تلوار ماری گھوڑا گرا تو اوپر سے وہ گرا تو دوسرے نے اس کو ماری پہلے نے پلٹ کر پھر اس کو ماری آنند واپس بھی آ گئے آ کر کہتے ہیں جی ہم نے ابو جہل کو مار دیا فرمایا کس نے مارا دونوں کہتے ہیں میں نے مارا فرمایا تلواریں دکھاؤ دونوں کی تلواریں خون آلود ہیں فرمایا میں کلا کما کتل تم دونوں نے اس دالم کو مارا ہے اللہ اکبر ایک یہ تھا ابو رافع وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا فرمایا کون جا کر کے اس کو قتل کرے گا صحیح بخاری کے حدیث ہے دونوں صحیح بخاری میں صحابہ کرام کی پارٹی گئی رات کے اندھیرے میں مغرب کا ٹائم ہے کہتے ہیں کہ گیٹ کیپر نے کہا بھائی جس جس نے اندر آنا آ میں نے دروازہ بند کرنا ہے کہتے ہیں کہ میں وہاں ایسے بیٹھ گیا جیسے پیشاب کر رہا ہوں وہ انتظار کرنے لگ گیا میں اندر گیا تو اس نے گیٹ بند کر کے چابی ایک جگہ پر رکھی میں نے وہ دیکھ لی چابیاں میں نے جیب میں ڈالی اندر چلا گیا وہ رات کو کافی دیر تک باتیں کرتا رہتا تھا یہودیوں کا سردار تھا باتیں کرتے کرتے حتیٰ کہ اس نے کہا اب میں نے سونا اب تم جاؤ وہ چلے گئے تلوار لے کر اندر جاتا ہے اندازے کے ساتھ تلوار ماری چیخا کہتا مجھ پر کسی نے حملہ کیا ہے آواز بدل کرتا ہے کون ہے کون ہے کدھر ہے تاکہ وہ بتائے کہ ادھر ہے پھر اس کی آواز کا اندازہ لگا کر پھر مارا پھر اس کی آواز کا اندازہ لگا کر پھر مارا پھر کہتے میں باہر نکل کر بیٹھ گیا قلعے کے اندر بیٹھ گیا جب تک اعلان نہ ہو جائے کہ نبی کا گستاخ قتل ہو چکا ہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا لوگ آ ایک نے اٹھ کر اعلان کیا لوگوں ابو رافع کو قتل کر دیا گیا میں سیڑھیوں سے باہر نکلا چابیاں میرے پاس تھی اپنے ساتھیوں سے ملا آ کر کے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی آپ نے دم کیا میرا ٹخنا درست ہو گیا ایک اور یہودی گستاخیاں کرتا تھا فرمایا قاب کابن اشرف اس قاب کابل اشرف کا کون علاج کرے گا حیران ہو رہے ہوں گے آپ ہم نے تو یہ سن رکھا ہے وہ تو کسی کو بد دعا بھی نہیں دیتے تھے وہ تو کسی سے ذاتی بدلہ بھی نہیں لیتے تھے وہ تو ہم ہم اپنے نبی کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے معلوم نہیں میرے کو مثال کیا دوں آپ کو گلے کاٹ دیتے تھے مگر باد دعا نہیں دیتے تھے یہ کیا بات ہوئی وہ رحمت للعالمین ہیں اور ڈاکٹر بھی رحمت ہوتا ہے پوری شفقت اور رحمت اور پوری فیس کے ساتھ آپ کی ٹانگ کاٹتا ہے اور آپ ٹانگ بھی کٹواتے ہو پھر اس کو دعا بھی دیتے ہو کچھ بھی ہوتے ہو کہ بڑی مہربانی تو نے میری ٹانگ کاٹ دی آپ سمجھتے ہو کہ اس نے میرے ساتھ خیر خیا کی, کی ان ظالموں کافروں فاسقوں ان گستاخوں کو کاٹنا امت کے لیے رحمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں بھی رحمت ہے کہ امت کے لیے جو ناسور ہیں امت کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رکاوٹ ہیں جو ربض الجلال کو گالیاں دینے والے ہیں ان کو کاٹا بھی ہے کٹوایا بھی ہے بد دعائیں بھی کی ہیں اور یہ آپ کی رحمت کا حصہ ہے وہ بڑے بڑے سانپ جو لوگوں کا مال پکڑ پکڑ کے حدم کر کے سودی طریقے سے سام بن کر بیٹھتے تھے آپ نے ان کے سینے میں خنجر اتارا ہے فرمایا جو تحت رمحی. اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھا ہے اوپر سے ان کو ڈھیر کیا ہے نیچے سے خزانے نکلے ہیں آپ نے اللہ کی مخلوق پر تقسیم کیے ہیں فرمایا اگر بہت پہاڑ سونے کا بن جائے میں محمد تین دن نہیں لگنے دوں گا اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دوں گا آج تک کسی سیٹھ نے سونا نہیں بانٹا ہوگا غریبوں میں میرے مصطفیٰ علیہ صلاحت اسلام لوگوں میں سونا بانٹتے ہیں اپنی حالت وہی فاقا مستی کی ہے لوگوں کو خوب دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ دن بھی آتا ہے کہ لوگ اپنی زکاتے اونٹ پر لاد کر لمبے سفر کرتے ہیں اور کوئی ان کو لینے والا نہیں ملتا یہ ہے رحمت اللہ عالمین جہاں جہاں جاتے ہیں امن ہو جاتا ہے ایمان آتا ہے تو امن آتا ہے اسلام آتا ہے تو سلامتی آتی ہے جب جب مسلمان جیتتا ہے جب مسلمان قابض ہوتا ہے اللہ کا اسلام نافذ کرتا ہے پورے علاقے میں سلامتی آ جاتی ہے اور جب مسلمان کمزور ہوتا ہے وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے مخلوق عالم پر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے میں کہتا ہوں وہ کافروں پر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے جو مسلمان کو ہرا کر کے مسلمان پر قبضہ کر کے مسلمان پر ظلم کرتا ہے وہ مسلمان مظلوم اس ظالم پر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے اگر یہ کمزور نہ ہوا ہوتا اگر یہ مضبوط ہوتا تو یہ ظالم بھی مسلمان ہو چکا ہوتا اور پوری قوم کے لیے رحمت کا پیغام بن گیا ہوتا مسلمان نے اپنے آپ کو کمزور کر کے پوری مخلوق کے ساتھ زیادتی کافر اوپر آئے گا تو ظلم بڑھے گا بد امنی زیادہ ہوگی لاکھوں کی تعداد میں عراق میں شہید ہوئے لاکھوں کی تعداد میں افغانستان میں شہید ہوئے امن آیا سکون ملا کسی کو کسی کو سکون ملا نہیں لیکن ان سے ہزار گنا کم لوگ شہید ہوئے اور پوری دنیا پر امن آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس لیے میرے عزیز بھائی اچھی طرح بات کو سمجھ لو آپ نے یہ کام بھی کیا ہے آپ نے لوگوں کو جو آپ کی گستاخیاں کرتے تھے ان کو قتل بھی کروایا ہے اور یہ بات صحیح بخاری کی اتھینٹک بات ہے اور آپ نے بعض لوگوں کو معاف بھی کیا ہے جب آپ کی ذات کا حق ہے چاہے وہ کسی کو معاف کر دے چاہے کسی کو قتل کروا دے لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو بھی میرے مصطفیٰ علیم کی گستاخی کرے گا اس کی سزا قتل ہے کیونکہ ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے ان کے پاس معافی کا حق تھا ہم ان کے مجرم کو معاف نہیں کر سکتے یہ ہمارے ایمان کا جز ہے کسی کی ماں کو گالیاں کوئی اس وقت دیتا ہے جب وہ لا اولاد ہو کسی عورت کو گالیاں کب پڑتی ہیں جب وہ لا لاوارث ہو جس کے کڑیل جوان ہو بندوقیں ان کے ہاتھ میں ہوں اس ماں کو کبھی کوئی گالی نہیں دیا کرتا آج تمہارے نبی کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ نوز یہ ناوارس ہیں ان کی وراثت میں کوئی نہیں کوئی اٹھ کر بدلے لینے والا نہیں یہ زیادہ زیادہ باہر نکلیں گے اور جا کر کے دو چار ٹائر جلا لیں گے اس کے مقابلے میں وہ تینتیس لاکھ کی تعداد میں آتے ہیں چالیس ملکوں کے حکمران اس میں ہیں اور سارا یورپ بدگمانیاں ختم کر دیتا ہے اور اپنے پیٹ ننگا کر کے دکھا دیتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں ہم سب گستاخ ہیں اور انہوں نے اپنی زبان سے کہا ہم سب چارلی ہیں اس کے مقابلے میں مسلمان اگر کم از کم آج اور ابھی اور اس مجلس میں اتنا عزم کر لیں کہ آج کے بعد ہم سب نبی علیہ سلاد السلام جیسے بننے کی کوشش کریں گے شکل میں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو دین کی طرف واپس آ رہے ہیں بعض آ جاؤ اگر آج کے بعد ہم سب یہ طے کر لیں کہ یہاں سے نکلیں گے گھر جا کر ضروری سامان لیں گے اور جا کر کے وہ کمزوری دور کریں گے جس کی وجہ سے مسلمان امت کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے وہ کمزوری کیا ہے یہودی کا ہر بچہ بچی وہ عسکریت کو جانتا ہے عیسائیوں میں امریکہ میں اسلحہ کا لائسنس کی کوئی ضرورت نہیں اسلحہ جو چاہے لے سکتا ہے جو چاہے سیکھ سکتا ہے ہندو اپنے بچے بچیوں کو بھی تربیت دے رہا ہے اپنی عورتوں کو بھی تربیت دے رہا ہے اس کی ڈاکومینٹریاں بی بی سی وغیرہ نے نشر بھی کر دی ہیں وہ سب کے سب یہ کام کر رہے ہیں اگر ہم ہیں کمزور اپنے آپ کو ہم نے کمزور کیا اگر آج ہم یہ عہد کریں رب سے ہم سر تربیت لیں گے کوئی عید کہ یہ سارے لوگ ڈر جائیں تم اپنے گھر میں تربیت لوگے ان کے دلوں میں روب میں ڈال دوں گا تربیت حاصل کرو کچھ وہ لوگ بھی ڈریں گے جن کو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں کہ وہ بھی تمہارے دشمن ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے یہ کرنے کے کام ہیں جو اپنی کمزوری دور کرنے کے ہیں اپنی اصلاح کے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف پلٹنے کے ہیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کے ہیں ان کے ساتھ محبت کے دعوے کی دلیل دینے کے ہیں اور یہ کوئی کام نہیں کہ نکلو اور جناب جا کر کے دو ٹائر جلا دو اس سے کچھ نہیں ہوتا بالکل گھر میں بیٹھا رہے کچھ نہ کرے اس سے اچھا ہے کہ وہ جائے جا کر کے اپنے وجود سے اظہار کرے کہ میں ابھی مخالفت کرنے والا ہوں لیکن وہ کافی نہیں کافی یہ ہوگا کہ ہم اپنی وہ کمزوریاں دور کریں جس وجہ سے کافر کو یہ جرت ہوئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے افغانستان میں پچاس ملکوں نے حملہ کیا دونوں پاک افغان ملکوں کے ایک فیصد لوگ بھی مقابلے میں نہیں نکلے اور پچاس ملک ہار کر زخم چاٹ کر واپس چلے گئے اگر ہم اپنی قوم کا ایک فیصد میدان میں نکالنے کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں پوری دنیا میں ان کا مقابلے کرنے والی کوئی طاقت نہیں اللہ کے وطن سے ایک آواز اور بیان کافی ہوگا کہ فرانس والوں بعض آ جاؤ ورنہ ہم آ رہے ہیں کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ میرے مصطفیٰ سرات اسلام کی گستعفی کی جائے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس سے ہمارا ایمان لٹ رہا ہے اس سے ہمارا ایمان لٹ رہا ہے تو میرے عزیز بھائیوں عمل کی طرف واپس آ جاؤ کھویا ہوا سبق سیکھ لو اس پر عمل کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں کامیاب ترین شخصیت ہیں یا نہیں جو یہ نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں کامیاب ترین شخصیت ہیں نا تو ان کی سیرت پر عمل کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے جو ان کی سیرت پر عمل کرے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا ایک آدمی آگے آگے گیا منظر کو پہنچ گیا اگر آپ کو بھی جانا ہے ان کے قدموں پہ چلو آپ بھی پہنچ جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کہتا ہے میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں فرمایا کوئی نیکی ویکی بھی کری نہیں کہتا جی زیادہ نیکیاں تو میرے پاس نہیں ہیں لیکن مجھے آپ سے محبت بہت ہے فرمایا جس سے تجھے محبت ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوں صحابہ کرام کو کسی حدیث کو سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث کو سن کر خوشی ہوئی کہ جس کے ساتھ محبت ہے اس کے ساتھ ہو اب مجھے بہت تکلیف ہوتی بات کرتے وقت شرم بھی آتی ہے کہ شکل میری ہندو جیسی ہو اور میں کہوں مجھے نبی محمد سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم بات بنتی ہے بات بنتی ہے بات آ جاؤ توبہ کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل شروع کر دو کسی سے مت گھبراؤ کچھ کسی سے نہ ڈرو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کی نہ دنیا کم ہوگی نہ آپ کی آخرت کم ہوگی میرا وعدہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی آپ نے کمزوری نہیں آئے گی برکات ہی آئے گی زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ گندے لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے ان کا چھوڑ جانا ہی اچھا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کی پوری محبت نصیب فرمائے ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے ہمارے